والسلام عليك يا نبی اللہ نبئی تو سنت فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علی وسلم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 تعظیم علمی دین کی خاطر جتنا ہو سکا دوزانوں بیٹھ کر کان لگا کر توجہ کے ساتھ بیان سنوں گا اور جو باتیں سنوں گا اسے یاد رکھوں گا عمل کروں گا دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کروں گا ہمارے پیارے نبی مکی مدنی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل ہیں چنانچہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے اے لوگوں بے شک بروز قیامت اس کی دہشتوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا شخص وہ ہوگا جس نے تم میں سے مجھ پر دنیا کے اندر بکثرت درود پاک پڑھے ہوں گے صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد وعلیٰ علیہ و صحبہ و بارک وسلم حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا و علیہ الصلاة سلام کے آسمان پر اٹھا لے جانے کے تھوڑے دنوں بعد کا ایک واقعہ ہے کہ یمن میں سنا شہر سے دو کوس کی دوری پر ایک باغ تھا جس کا نام زروان تھا اس باغ کا مالک بہت نیک اور سخی آدمی تھا اس کا دستور یہ تھا کہ پھلوں کو توڑنے سے کے وقت وہ فقیروں اور مسکینوں کو بلاتا تھا اور اعلان کرتا تھا کہ جو پھل ہوا سے گر پڑے یا جو ہماری جھولی سے الگ جا کر گریں وہ سب تم لے لیا کرو اس طرح اس باغ کے کافی پھل فقیروں اور مسکینوں کو مل جایا کرتے تھے اب باغ کا مالک فوت ہو گیا تو اس کے تینوں بیٹے اس باغ کے مالک ہوئے مگر یہ تینوں بہت بخیل تھے کنجوس تھے ان لوگوں نے آپس میں طے کر لیا کہ اگر فقیروں اور مسکینوں کو ہم لوگ بلائیں گے تو بہت سارے پھل تو یہ لوگ لے جاتے ہیں اور ہم لوگوں کے اہل عیال ان میں تنگی ہو جائے گی چنانچہ ان تینوں بھائیوں نے قسم کھا کر یہ طے کر لیا کہ سورج نکلنے سے قبل ہی چل کر ہم باغ کے پھل توڑ لیں گے تاکہ یہ فقیروں اور مسکینوں کو پتہ ہی نہیں چلے گا چناچے ان لوگوں کی بدنیتی کی نحوست نے کیا اثر بد دکھایا کہ ناگاہ رات میں اللہ تعالی نے اس باغ میں ایک آگ بھیج دی جس نے پورے باغ کو جلا کر خاک کر دیا ان لوگوں کو خبر ہی نہیں ہوئی یہ لوگ اپنے منصوبے کے مطابق رات کے آخری حصے میں نیات خاموشی کے ساتھ پھل توڑنے کے لیے روانہ ہوئے راستے میں چپکے چپکے باتیں بھی کرنے لگے کہ دیکھو آہستہ چلنا ایسا بولو وہ پتا نہ چل جائے اس طرح سے چھپ چھپا کر خاموشی کے ساتھ یہ بڑھتے بڑھتے آگے چلے جب یہ لوگ باغ کے پاس پہنچے تو وہاں جلے ہوئے درختوں کو دیکھ کر حیران ہو گئے چنا چیک بول پڑا کے لگتا ہے کہ ہم راستہ بھول گئے کسی اور جگہ چلے آئے ہیں مگر ان میں سے جو بنسبت دوسرے بھائیوں کے کچھ نیک نفس تھا نیک نیتی نیک طبیعت والا تھا اس نے کہا کہ ہم راستہ نہیں بھولے بلکہ اللہ تعالی نے ہمیں پھلوں سے محروم کر دیا ہے لہذا تم اللہ کا ذکر کرو انہوں نے یہ پڑھنا شروع کر دیا سبحان اور اننا انا کن اے ہمارے پاک پروردگار ہمارے رب از وجل کے لیے پاکی ہے ہم لوگ یقینا ظالم ہیں کہ ہم نے فقراء اور مساکین کا حق مارا ہے ہم ظالم ہیں پھر وہ تینوں بھائی ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے اور آخر میں یہ کہنے لگے کہ عصا روب ان دل يبدل ان خیرہ انا ربینا را ترجمہ کنزور ایمان امید ہے کہ ہمیں ہمارا رب اس سے بہتر بدل دے ہم اپنے رب کی طرف رغبت لاتے ہیں حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جب انہوں نے سچے دل سے توبہ کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرما کر انہیں اس کے بدلے ایک دوسرا باغ عطا فرمایا جس میں بہت زیادہ اور بڑے بڑے پھل آنے لگے اس باغ کا نام حیاوان تھا اور اس میں انگور اتنا بڑا ہوتا کہ اس کا ایک خوشہ ایک خچر کا بوجھ ہو جایا کرتا تھا حضرت ابو خالد یمانی قدیسہ النورانی کا بیان ہے کہ میں اس باغ میں گیا تو میں نے دیکھا کہ اس باغ میں انگوروں کے خوشے حبشی آدمی کے قد کے برابر تھے تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چلن کے ناظرین ہمیں یہ دس ملتا ہے کہ سخاوت اور نیک نیتی کا اثر یہ مال میں خیر و برکت اور فراوانی کا سبب ہے جبکہ بخیلی کنجوسی اور بدنیتی کا نتیجہ مال کی ہلاکت اور بربادی کا باعث ہوتا ہے تو یہ بھی معلوم ہوا کہ سچی توبہ کر لینے سے اللہ تعالیٰ زائد شدہ نعمت سے بڑی اور بڑھ کر نعمت عطا فرماتا ہے تو انسان بسا اوقات بہت ساری نعمتیں پاتا ہے شہرت ہو جاتی ہے عزت ہو جاتی ہے دولت مل جاتی ہے بہت ساری آسائشیں ہیں یکا یک آسائشیں چھن گئیں اب اس وقت اللہ تعالیٰ کی کچھ ایسی رحمت ہو جائے اور بندہ اس طرف غور کرے کہ آخر مجھ سے ہوا کیا ہے کیونکہ بسا اوقات ہمارا کوئی عمل جو بظاہر ہمیں نہیں پتا چلتا لیکن وہ عمل کسی کے دل دکھنے کا سبب بن جاتا ہے ہمارا کوئی انداز یہ بظاہر ہمیں نہیں پتا چلتا کتنا روٹ ہے لیکن ہمارا وہ انداز کسی کو مطلب بد دعا کر دینے کا سبب بن جاتا ہے اور بسا اوقات دیکھتے ہیں کہ تخت پر بیٹھا ہوا آدمی تختے پر آ جاتا ہے ایک دم سے دھڑام کر کے گرتا ہے یعنی بعد اوقات ہوتا ہے انسان کو مال ملتا ہے تو مال اللہ نے دیا تو اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے اور اگر آپ نہیں دینا چاہتے تو نہ دیں لیکن کسی کو حقیر فقیر زلیل سمجھ کر اس کو دھتکارے تو نہیں اور بعض اوقات ہوتا ہے کہ اسی طرح کا دھتکارنا یہ بندے کو بہت بڑی ضلعت اور بہت بڑی آفتوں میں مصیبت مبتلا کر دیتا ہے تو اگر کبھی ایسا ہوا ہے رب کی رحمت بہت وسیع ہے رب کی رحمت بہت وسیع ہے جیسا کہ ان بھائیوں نے پڑھا کیا پڑھا تھا کہ سبحان اور ابینا انا ظالمین ہمارے رب کے لیے پاکی ہے ہم لوگ یقینا ظالم ہیں کہ ہم نے فقراء اور مساکین کا حق مار لیا تو آج اگر ہمارے کاروبار میں آج اگر ہمارے گھر بار میں آج اگر میری مطلب جی ہوتا نا کہ جیسے آرام کی نیند میں خلل ہو گیا تو کہیں ایسا تو نہیں کہ میں نے کسی کی نیندیں خراب کی ہوں اور اس کی یہ نحوست دو کہ مجھ سے ہی یہ نعمتیں چھن گئی آج اگر مجھ سے مال لے لیا گیا میں کنگال و کلاش ہو گیا تو کہیں ایسا تو نہیں کہ کسی اسی طرح کے کمتر آدمی کو میں نے حقیر جان کا دھتکار دیا ہو تو بہرحال میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں یہاں آج کا جو موضوع میں چند باتیں کرنے لگوں گا <coughs> وہ یہ کہ ہر جائز و نیک کام میں رضا الہی کے ساتھ اچھی اچھی نیتیں کر لیا کریں اور, اور یہ نیتوں کا جو معاملہ ہے یہ تو ایسا ہے کہ کوئی بھی نیک کام مثلا نماز کے لیے وضو کر رہے ہیں نیت کرنی پڑے گی مسجد کی طرف جانے مسلمانوں کو مسافاہ کرنے نماز کے بعد ہونے والے درس و بیان میں شرکت کرنے کھانا کھانے سونے اور سو کر بیدار ہونے تیل لگانے سرما لگانے خوشبو لگانے جیسے نیک و جائز کاموں میں اللہ کی رضا کے لیے اگر اچھی اچھی نیتیں کر لی جائیں تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ عز و جل اپنی رحمت سے انشاءاللہ اللہ نیت کا ثواب ضرور عطا فرمائے گا مسجد کے لیے نکلیں لیکن مسجد کے لیے پہنچیں گے نہیں پہنچیں گے پتہ کیسے نہیں پتہ ہے لیکن اگر اچھی نیت ہوگی تو اس عمل خیر کی نیت کا ثواب اسی وقت لکھا جائے گا تو میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں مدنی چرن کے ناظرین عمل کی قبولیت کے لیے ثواب آخرت کی نیت ناگزیر یعنی ضروری ہے چنانچہ پارہ پندرہ سورہ بنی اسرائیل سورہ بنی اسرائیل کی انیسویں آیت کریمہ میں اللہ تبار کو تعالی ارشاد فرماتا ہے و لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ و کا سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا ترجمہ کنزول ایمان اور جو آخرت چاہے اور اس کسی کوشش کرے اور ہو ایمان والا تو انہیں کی کوشش ٹھکانے لگی اساد کریمہ کے تحت صدر الفاظ الحضرت علامہ مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمتہ اللہ تعالی لے فرماتے ہیں کہ عمل کی قبولیت کے لیے تین چیزیں درکار ہیں نمبر ایک طالب آخرت ہونا یعنی نیک نیت نیک ہونی چاہیے اچھی نیت ہونی چاہیے اور دوسری سعی یعنی کوشش عمل کو باہتمام اس کے حقوق کے ساتھ ادا کرنا اور تیسری ایمان جو سب سے زیادہ ضروری ہے تب نیت کا جو جذبہ بڑھانا ہے ایک بڑی اہم حدیث جو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں کہ ہر بیان سے پہلے ہی بیان کی جاتی ہے کیا امال کا دارو مدار نیتوں پر ہے حدیث ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم علی کا ارشاد ہے امال کا دارو مدار نیتوں پر ہے اور ہر شخص کے لیے وہی ہے جس کی وہ نیت کرے تو اس حدیث پاک کے بارے میں شار بخاری حضرت مفتی شریف الحق امجدی علی رحمت اللہ القوی فرماتے ہیں کہ اس حدیث کا یہ مطلب ہوا کہ اعمال کا ثواب نیت ہی پر ہے بغیر نیت کسی ثواب کا استحقاق یعنی حقدار نہیں اور یہ حدیث پاک کہ مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے تو بہرحال اللہ ہمیں اچھی اچھی نیتیں کرنے والا بنا دے کیونکہ یہ بات بھی یاد رکھے بلکہ خوبصورت حدیث کتنی پیاری ہے کہ سچی نیت ارش سے معلق ہے پس جب کوئی بندہ سچی نیت کرتا ہے تو عرش ہلنے لگ جاتا ہے پھر اس بندے کو بخش دیا جاتا ہے سبحان اللہ اللہ, اللہ ہم سب کو بھی اچھی اچھی نیتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے تو بہت سارے کام ایسے ہوتے جو مباح ہیں مباح مباح مطلب یہ کہ کریں تو ثواب ہے نہ کریں تو گنا نہیں یعنی مباح کرنا مباح اس جائز عمل یا فیل کو کہتے جس کا کرنا نہ کرنا یکساں یعنی ایسا کام کرنے سے نہ ثواب ملے نہ گنا مثلاً کھانا پینا سونا دولت اکٹھی کرنا توفہ دینا عمدہ یا زائد لباس پہننا وغیرہ یہ مباح ہے اگر تھوڑی سی توجہ دے دی جائے تو مباح کام کو عبادت بنا, پر بنا کر اس پر ثواب کمایا جا سکتا ہے اس کا طریقہ میرے آقا حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمان فرماتے ہیں کہ ہر مباح یعنی ایسا جائز عمل جس کا کرنا نہ کرنا یکساں ہو نیت حسن یعنی اچھی نیت سے مستحب ہو جاتا ہے اور فقائے کرام رحمہ اللہ سلام فرماتے ہیں کہ مباحات یعنی ایسے جائز کام جس پر نہ ثواب ہو نہ گناہ ان کا حکم الگ الگ نیتوں کے اعتبار سے مختلف ہو جاتا ہے اس لیے جب اس سے یعنی کسی مباح سے عبادات پر قوت حاصل کرنا ہو یا عبادات تک پہنچنا مقصود ہو تو یہ مباحات یعنی جائز چیزیں بھی عبادات ہوں گی مثلا کھانا کیوں کھا رہے بھائی میں کھانا اس لیے کھاؤں گا کہ اس کے ذریعے عبادت پر قوت حاصل کروں گا تو اب یہ کھانا کھانا بھی کار ثواب ہو جائے گا بھائی سو کیوں رہے آپ میں اس لیے سو رہا ہوں کہ فجر میں ذرا اٹھوں گا نماز کے لیے ذرا چاکو چو ہو جاؤں گا تو عبادت پر قوت حاصل کرنے کے لیے جب یہ کام کر رہے ہیں تو وہ نیت ہوگی تو اب اس نیت پر ہمیں ثواب بھی ملے گا تو میرے میٹھے میٹھے ہو پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اگر کوئی مباہ کام بری نیت سے کیا جائے گا تو, تو برا ہو جائے گا اور اچھی نیت سے ہوگا تو اچھا ہو جائے گا اور کچھ بھی نیت نہ ہو تو مباہ رہے گا قیامت کے حساب کی دشواری درپیش ہوگی عقل مند وہی ہے جو ہر مباہ کام میں کم از کم ایک آدھ اچھی نیت کر لیا کرے اور جتنی زیادہ نیتیں کرے گا اتنے زیادہ ثباب ملے گا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس نے نیکی کا ارادہ کیا پھر اسے نہ کیا تو اس کے لیے ایک نیکی لکھی جائے گی نیت کرنے کا ثواب ضرور مل جائے گا تو ہمیں نیت کی عادت کرنی چاہیے اور اس کے لیے امیر علی سنت نے بڑا پیارا عمل بیان کیا کہ آپ تھوڑی دیر رک جائیں تھوڑی دیر کسی کام کو کرنے سے پہلے رک جائیں اپنے آپ سے پوچھیں یہ عمل کیوں کر رہا ہوں امیر علی سنت کا ایک مرتبہ مدنی چینل پر دکھایا جا رہا تھا مدنی مذاکرے سے پہلے جب آپ تیاری کرتے ہیں امامہ شریف وغیرہ باندھتے تو آپ نے اتر کی شیشی کھولی اور اتر لگانا چاہ پھر آپ نے اتر کی شیشی بند کر دی لگائے نہیں بند کر دی پھر تھوڑی دیر کے بعد پھر کھولی اب اس کو لگایا تو نگرانی شورا نے بعد میں سوال کیا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا پہلے بھی تو کھول نہیں تھی نا پھر آپ نے بند کر دی پھر آپ نے اس کو کھولا تھوڑی دیر کے بعد وہ پھر لگایا تو آپ نے فرمایا جب میں نے پہلی مرتبہ کھولی تھی تو یاد آیا کہ میں نے اتر لگانے کی نیتیں تو کی نہیں ہے تو اس لیے میں نے شیشی کو بند کر دیا پھر اپنے دل میں میں نے اچھی اچھی نیتیں کی یہ خوشبو کیوں لگا رہا ہوں بھائی اور خوشبو کس طرح لگاؤں گا اب بسم اللہ پڑھ کے شیشی کھولوں گا اب بسم اللہ پڑھ کے خوشبو لگاؤں گا جب مجھے خوشبو آئے گی تو درود پاک پڑوں گا اس طرح سے مسلمانوں کو راحت پہنچاؤں گا نماز کی تعظیم کے لیے میں اتر لگا رہا ہوں تو اب یہ اچھی اچھی نیتیں ہوں گی تو اب اس خوشبو کا لگانا بھی میرا کارے ثواب ہو جائے گا تو پتہ چلا کہ اگر تھوڑی دیر رک جائیں گے تو ہمیں اس کا سواب ملے گا اور اس کی برکتیں بھی ملیں گی تو بہرحال آج میں آپ کو ایک بڑا پیارا عمل جو یہاں موجود ہیں وہ تو کر ہی رہے اور کئی ایسے ہوں گے مدنی چینل پر کہ جو اس, اس سے محروم رہتے وہ کیا مسجد جانے کا عمل اب سارے یہاں جو بیٹھے تو ہے بیٹھے مسجد میں تو اب مسجد میں جانے والے یہ تو سب ہیں بھائی مدنی چلے کے ناظرین ہو سکتا ہے کہ آپ کیا آپ کہیں گے یار ہماری تو مسجد ہی نہیں ہے جی ہاں دنیا میں ایسے ایسے شہر ہیں کہ جہاں رہنے والے مسلمان ہیں گھر بنا لیے انہوں نے لیکن اللہ کا گھر نہیں بنایا مسجد نہیں ہے وہاں پر کئی ایسے ہوں گے جو سوسائٹیز میں رہتے ہیں بنگلے بنا لیے گھر بار بنا لیے ایک کے دو دو کے چار بنگلے کر لیے لیکن وہاں مسجد نہیں ہے چلے دعوت اسلامی آپ کو یہ بھی سہولت دے دیتی ہے مسجد خود مجلس خدام المساجد بنا دی گئی ہے آپ اپنے شہر میں بنانا چاہتے ہیں آگے بڑھیں انشاءاللہ دعوت اسلامی کی مجلس آپ کے ساتھ تعاون کرے گی جی ہاں پلاٹ خریدنے میں بنانے میں اور مسجد بنا کر آباد کرنے میں انشاءاللہ دعوت اسلامی ساتھ دے گی آپ کا اب مسجد کو جانا ہے تو ایک بڑا بڑی پیاری کتاب امیر علی سنت کو بہت پسند ہے اور اس کتاب کا امیر سنت کی فرمائش پر المدینہ العلمیہ نے ترجمہ کیا ہے اور اس کتاب کا نام ہے بہار نیت تو اس کتاب میں مسجد کی طرف جانے کی آٹھ نیتیں لکھی ہیں آپ سنیے آپ کا ایمان ایماندازہ ہوگا کہ یہ بزرگوں کا کیسا انداز ہے کیونکہ علماء نے لکھا ہے کہ مساجد کی طرف آمد رفت یا آنا جانا یہ پرہیزگاروں کے اعمال میں نعمتیں ازما کی حیثیت رکھتی ہے اور اس کے سبب اللہ تعالیٰ نے مومنوں کا ایمان ظاہر فرمایا ہے ارے مسجدوں کی طرف آنے جانے کی اگر مجھے رغبت نہیں ہے تو میں ان فضائل کو سن کر اپنے نصیب پر آنسو باؤں ذہن بنائیں کہ مسجد میں مسجد کی طرف آنا جانا یہ کتنا زبردست کار خیر اور اجر و ثواب کا ذریعہ ہے چنانچہ بندے مومن کو چاہیے کہ جب گھر سے مسجد میں جانے کے ارادے سے نکلے تو آٹھ طرح کی مستحب نیتیں کر لیں تاکہ اس کے لیے فضل عظیم لکھا جائے اور وہ قیامت میں بڑے ثواب کا مستحق ٹھہرے کیونکہ اعمال نیتوں کے ساتھ ہے اور ہر شخص کے لیے وہی ہے جس کی اس نے نیت کی اب پہلی نیت کیا لکھی مسجد جانے والا رب جلیل عزوجل کے گھر میں اس سے ملاقات کی نیت کرے کیونکہ مساجد یا اللہ کے گھر ہیں اور تم اللہ کے بندے ہو اور بندہ جب کسی گھر والے سے ملاقات کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے گھر کا کثر کرتا ہے وہاں اسے تلاش کرتا ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس فضل و احسان کی خبر دیتے ہوئے حضرت سین سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ارشاد فرمایا کہ جو مسلمان وضو کرے پس اچھا وضو کرے پھر اللہ کی مسجدوں میں سے کسی مسجد میں آئے تو وہ اللہ سے ملاقات کرنے والا ہوتا ہے اور جس سے ملاقات کی جائے اس پر حق ہے کہ ملاقات کرنے والے کو عزت دے تو فرمایا گیا اب جیسے سمجھانے کے لیے کیا کہ اے بندے غور کر کہ اگر تو اپنے جیسے کسی بندے کے ساتھ برائی سے پیش آئے یعنی ہم کسی کے ساتھ کوئی ایسی مطلب ناخوشگوار انداز اختیار کر لیں پھر معافی مانگنے اس کے گھر چلا جائے تو وہ تجھے عزت دے گا تجھے اپنے قریب کرے گا تجھے معاف کر دے گا اس وقت بے روخی سے پیش نہیں آئے گا تو پھر عظمت والے اللہ کریم کا معاملہ کیسا ہوگا جبکہ وہ سب سے بڑھ کر عزت دینے والا ہے تو یہ بھی طے شدہ ہے کہ تیرا اپنے رب کی گھر کی طرف یعنی مسجد کی طرف جانا اسی کی توفیق و عنایت سے ہے اور اگر اللہ تعالیٰ اس بندے کی ساتھ عزت و الفت کا ارادہ نہ فرماتا تو اسے اپنے گھر میں اپنی ملاقات کی توفیق اتا نہ فرماتا تو مسجد کی طرف اگر ہم گئے تو اللہ تعالیٰ نے ہم پر خاص کرم کیا ہم پر فضل کیا ہمیں موقع دیا کہ ہم اس کا قرب حاصل کریں اس کی برکتیں پائیں تو ایک حضرت بزرگ تھے حضرت سعیدنا موفق رحمت اللہ تعالی نے آپ کے بارے میں منقول ہے کہ آپ کے جب ساٹھ حج مکمل ہو گئے ساٹھ حج سکسٹی تو فرماتے ہیں کہ میں مسجد حرام میں میزا رحمت جہاں سے پانی جو وہ نچھاور ہوتا ہے اس کے نیچے بیٹھ گیا اور میرے دل میں خیال آیا کہ میں اور کتنی بار اس گھر میں آتا رہوں گا ہاٹ تو ہوں گئے اب اور مزید کتنا آتا رہوں گا فرماتے ہیں کہ مجھ پر نیند کا غلبہ ہوا اور کسی کہنے والے نے کہا کہ اے موفک اگر تیرا کوئی گھر ہو جس میں تو مہمانوں کو جمع کرتا ہو تو, تو صرف اسی کو دعوت دے گا جس سے تجھے محبت ہو اے تو اسی کو دعوت دے گا جس سے تجھ کو محبت ہو اور وہ تجھ سے محبت کرتا ہے آپ فرماتے ہیں کہ پھر میرے دل میں آنے والا خیال مجھ سے دور ہو گیا یہ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق بخشی کہ ہم اس کے گھر کی طرف روانہ ہوئے تو جس کا دل اللہ کے گھر میں نہیں لگتا تو وہ کیا کرے وہ دعا کرے کہ یا اللہ میرا دل مسجد میں لگا دے بعد ہوتا ہے مسجد کے باہر دکان ہوتی ہے مسجد کے باہر دکان ہوتی ہے اور وہ وہاں پر جناب ہوٹل بنا کر سجا کر بیٹھے ہوئے ماض اللہ گانے گا رہے ہیں. گانے سننے فلمیں دیکھی جا رہی مسجد کے اندر داخل ہونے کی توفیق نہیں ہوتی محلے میں غور کریں بعض تو ایسے ہوتے ہیں کہ جو گھر لیتے ہی وہی ہیں جہاں مسجد ہوگی کہ مسجد ہوگی تو ہمارے بچے بھی جائیں گے ہم بھی جائیں گے عبادت میں ہمارا دل لگے گا اور بعض ایسے ہوتے ہیں کہ جو اس بات کی پرواہ نہیں کرتے کہ گھر کے ساتھ مسجد ہوتی ہے قریبی مسجد ہوتی ہے جماعت تک واجب ہوتی ہے لیکن جانے کی توفیق نہیں ہوتی حضرت سید عبداللہ اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اب مسجد میں داخل کیسے ہونا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب مسلمان مسجد میں داخل ہو کر یہ کہتا ہے بسم اللہ وب اللہ والسلام علی رسول اللہ و علیہ السلام و رحمت اللہ یعنی اللہ کے نام سے شروع اور اللہ کی مدد کے ساتھ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی پر درود و سلام نازل ہو اور آپ پر سلامتی ہو اور اللہ کی رحمت تو اس سے دو فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تجھ پر رحمت نازل فرمائے کہ تو نے لا الہ الا اللہ کے بعد سب سے اچھا کلام کیا تو اب اگر یہ دعائیں یاد کرنی ہیں مسجد میں داخل ہونے کی بھی دعائیں ہیں مسجد یہ بھی بزرگوں سے منقول ہیں تو اس کے لیے مدنی قافلوں میں سفر کریں دعوت اسلامی کے مدارس المدینہ بالغان میں شرکت کر لیں دعوت اسلامی کے ہفتہ واری اجتماع میں کئی اسٹائم آتے ہیں میں آپ کو دیتا ہوں کہ دعوت دیتا ہوں کہ رات اعتقاف بھی کریں کیونکہ اجتماع کے بعد بھی مدنی حلقے لگا کر اس میں بھی کچھ سنت آداب اور دعائیں یاد کرائی جاتی ہیں یعنی دعوت اسلامی سے وابستہ اسلامی بھائیوں کے ساتھ آپ سفر کریں آپ کا وہ سفر بھی سیکھنے سکھانے میں مشغول ہو جائے گا کیونکہ کئی ایسے اسلام ہی ہوتے ہیں جو کہیں پر کچھ اسلامی بھائی جمع ہو فیضان سندر نکال کر درج دینا شروع کر دیتے کوئی نہ کوئی واقعہ کوئی نہ کوئی روایت یہ مطلب بیان کی جاتی ہے تو اس طرح کا سفر ہو تو انشاءاللہ یہ ساری باتیں سیکھنے اور عمل کا جذبہ ملے گا پھر فرمایا کہ مسجد جانے والا یہ نیت کریں کہ میرے عمل کے بدولت مجھے رب تالا کی بارگاہ سے عہد مل جائے تاکہ وہ بارگاہ الہی میں بزرگی اور شفات والوں میں سے ہو جائے اللہ تعالی سورہ مریم آیت نمبر 87 میں ارشاد فرماتا ہے ترجمہ کنظور ایمان کے لوگ شفاعت کے مالک نہیں مگر وہی جنہوں نے رحمان کے پاس قرار کر رکھا ہے تو اس تفصیل میں ایک قول یہ ہے کہ اس قرار یعنی عہد سے مراد جماعت کے ساتھ نماز ہے میرے میٹھے میٹھے وہ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں یہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا یہ بھی سارے مسجدوں کو آباد کرنے کا ذریعہ ہے کیونکہ مسجدیں خوبصورت یقیناً تفظین و آرائش خوبصورت کرنی چاہیے مگر کہا جاتا نا کہ اس کی اصل رونق یہ نمازیوں سے اس کی اصل رونق نمازیوں سے ہے اور حضرت سیدہ ابو سید ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے پیارے حبیب حبیب نبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اس وقت ہم سات افراد تھے آپ نے ارشاد فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ تمہارے رب نے کیا فرمایا ہے ہم نے عرض کیا اللہ و رسول عالم یعنی اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں فرمایا بے شک تمہارا رب ارشاد فرماتا ہے جس نے اپنے گھر میں وضو کیا پھر نماز کے حق کی تعلیم کی اس کی رغبت اور دوسری چیزوں پر اسے ترجیح دیتے ہوئے نماز کے لیے چلا تو اس کے لیے میرے پاس عہد ہے کہ میں اسے کبھی عذاب نہ دوں گا تو یہ بزرگوں کی سیرت پڑے کہ اذان ہوتی تھی تو کہتے تھے کہ ان کا انداز ہی چینج ہو جاتا تھا انداز چینج ہو جاتا تھا امام غزالی علی رحمان نقل کرتے کہ بعض لوگوں کے بارے میں لکھا گیا کہ اگر کوئی موچی سو چمڑے میں ڈالتا سینے کے لیے اور آزان سنتا تو سوئے کو باہر نہیں نکالتا تھا بلکہ رکھ کے مسجد کی طرف چل پڑتا تھا کوئی لوہار ہتوڑا اٹھاتا لوہے پہ مارنے کے لیے اور آزان سنتا تو وہ ہتوڑا نہ مارتا بلکہ اس کو سائٹ پر رکھ کے نماز کے لیے چل پڑتا تھا تو یہ ذہن کیسے بنے اور ظاہر ہی بنے گا جب ہم کو اس کی فضیلتیں پتا ہو تو اللہ ہمارا مسجدوں میں آنے جانے میں دل لگا دے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو صبح یا شام مسجد کی طرف جائے گا اللہ تعالی اس کے لیے ہر بار کے جانے پر جنت کی مہمانی کا سامان بنائے گا آج تکلیف ہوتی ہے بعض اوقات ہے کہ گھر کچھ کچ فاصلے پر ہو گیا گھر اوپر ہو گیا لیکن اللہ کے گھر میں یوں ہی آنا جانا رہے تو کتنی بڑی شہادت ہے ارے بزرگ کے بارے میں منقول ہے کہ وہ جب عشاء کی نماز کے بعد اپنے گھر جاتے تو فرماتے کہ ہم شب و روز صبح شام مسجد جاتے ہیں مگر ان قریب نہ صبح کو جا سکیں گے نہ شام کو جا سکیں گے کیونکہ زندگی کا رشتہ جب ٹوٹے گا نا رشتہ جب ٹوٹے گا تو اس وقت ہمارے کچھ نہیں چلے گا ہم سوچتے رہ جاتے ہیں کئی ایسے ہوتے ہیں جو سالہا سال سے اجتماع میں آتے ہیں کئی ایسے ہیں جو سالہا سال سے مدنی چینل دیکھنے مدنی قافلوں میں بھی سفر کر لیا کئی مبلک کے بیانات اجتماع میں شرکت کر لی کیا ہوتا ہے بس اب کر لوں گا اب کر لوں گا اب کر لوں گا لیکن اچانک موت کا قاصد آ جاتا ہے اچانک زندگی سے جانے کا اعلان ہو جاتا ہے کہ بھائی تو دنیا سے چلا گیا اسے. اب ہمارا کیا ہوگا اب ہم نہیں جا سکیں گے اب کوئی عمل ہمارا نہیں ہو سکے گا کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے اور کسی کسی سے پوچھا گیا بزرگ سے پوچھا گیا کہ حضور یہ بتائیے کہ انسان کو نیکی کی ابتدا نیکی کے جو کام ہے یہ کب سے شروع کرنے چاہیے کسی بزرگ سے پوچھا گیا کہ حضور یہ بتائیے کہ انسان کو جو نیکی کے کام ہے اس کی ابتدا کب سے کرنی چاہیے تو فرمایا مرنے سے ایک دن پہلے مرنے سے ایک دن پہلے شروع کر لیں تو اس نے کہا حضور یہ تو پتہ ہی نہیں مریں گے کب ہمیں تو پتہ ہی نہیں کہ مریں گے کب تو آپ نے فرمایا کہ بس پر ہر دن کو اپنی زندگی کا آخری دن سمجھو ہر دن کو اپنی زندگی کا آخری دن سمجھو اور یہی ہے بزرگوں کی سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں ان سے پوچھا گیا حضور آپ نماز کیسے پڑھتے ہیں کام میں تو نماز اس طرح پڑھتا ہوں یا رب کے سامنے کھڑا ہوں موت میرے پیچھے ہے جنت دائیں ہیں جہنم بائیں ہیں یوں کھڑا ہوں تو جیسے پل سراط پر کھڑا ہوا ہوں بڑے حیران ہوئے کہا کہ چالیس سال سے میں اس طرح نماز پڑھ رہا ہوں اور یہ سمجھ کر پڑھتا ہوں کہ یہ میری زندگی کی آخری نماز ہے آخری نماز پڑھ کر سمجھ کر جو بندہ نماز پڑھے اس کی وہ نماز کیسی ہوگی لیکن ہماری نماز ہماری نماز کا تو کچھ ٹھکانہ ہی نہیں ہے تو بہرحال میرے میٹھے میٹھے وہ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور نماز لکھتے ہیں کہ جب بندہ مسجد کے ارادے سے اپنے گھر سے نکلتا ہے تو زمین کے جن حصوں پر اس کے پاؤں پڑتے ہیں اللہ ازل بروز قیامت تحت تک ان حصوں کو اس بندے کے نیکیوں والے پلڑے میں رکھے گا اب دیکھیں ایک بڑی پیاری بات امی سنگت نے گزشتہ مدنی مذاکر میں فرمائی کہ بعض صاحب کرام کے معمولات میں تھا کہ جب مسجد کو جاتے تھے تو چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے تھے है? چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے تھے تاکہ اللہ کے گھر کی طرف جانے کے لیے میرے قدم زیادہ پڑیں گے مجھے زیادہ سب ملے گا وہی بات نیت نیت کی دھرکی کی ہے کیا سوچ کر کیا سمجھ کر یہ کام کر رہے ہیں تو اللہ تعالی ہماری نیتوں میں اخلاص عطا فرمائے پھر فرمایا چوتھی نیت کہ مسجد جانے والا اپنے مولا تعلی کے گھر جلدی جانے اذان کا جواب یعنی جماعت کے لیے مسجد پہنچنے میں تیزی حق غلامی کی ادائیگی کے لیے سبقت لے جانے کی نیت کرے تاکہ اسے بہت سا اجر و ثواب حاصل ہو کیونکہ ایسا نہیں ہے کہ بلاوے سے پہلے آنے والا ملاقات کرنے والا نہیں ہوتا تو بہرحال میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں نماز نماز کا جب اعلان ہو جائے تو فوراً نماز کی تیاری کریں ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعلیہ نہا فرماتی ہیں کہ حضور نبی پاک علی السلط ہم سے باتیں کر رہے ہوتے اور ہم میں سے کسی کے طرح گھر میں کام کر رہے ہوتے بس جیسے ہی اذان سنتے تو یوں کھڑے ہو جاتے گویا ہمیں جانتے ہی نہ ہوں اور یہ نماز کے احترام میں مشغولیت کی وجہ سے ہوتا ہے حیا علیہ آؤ نماز کی طرف کہاں سے سزا آئی اللہ کے گھر سے پکارا جا رہا ہے اللہ کے گھر سے پکارا جا رہا ہے حیا علیہ آو نماز کی طرف آ طرف خیر من نماز نیند سے بہتر ہے اب جو غلام ہیں اور رب کی بارگاہ سے ندا ہو رہی ہے کہ آو نماز کی طرف آؤ فلاں کی طرف نماز نیند سے بہتر ہے تو اس کو تو لبیک کہتے ہوئے آگے بڑھنا چاہیے ہم تو دیکھتے ہیں کہ ابھی تو ٹائم باقی ہے ابھی تو ٹائم باقی ہے ابھی تو پندرہ منٹ باقی ہیں ابھی تو دس منٹ باقی ابھی تو پانچ منٹ باقی ہیں اے میرے میٹھے میٹھے و پیارے پیارے اسلامی بھائیوں امیر المومنین حضرت سیدنا علی المرتضی کرنم اللہ تعالی وضح ال نے فرمایا کہ جس نے حیا کی پکار سنی اور بغیر کسی عذر کے جماعت کے لیے حاضر نہ ہوا اس کی نماز قبول نہیں ہوگی اور جو خوش نصیب نماز کا اہتمام کرتے ہیں انتظار کرتے ہیں جیسے کئی ایسے ہیں فیضان مدینہ میں موجود کہ ابھی جمعہ کی نماز ہوگی پھر الحمدللہ یہاں پر درود رضویہ درود و سلام کا ورد ہوتا ہے امیر علیہ وسلمت بھی فرماتے سلامت و سلام ہوتا ہے پھر مسجد میں قیام کر لیں کوئی ایسا ضروری کام نہ ہو مسجد میں ٹھہر جائیں کیوں عصر کی نماز پڑھنی ہے تو امیر علیہ سنت نے مد مذاکر میں تربیت فرمائی کہ نماز کا انتظار کرنے والا ایسا ہے گویا وہ نماز میں ہے تو اگر کوئی ایسا عزر نہ ہو تو مسجد میں ٹھہرے رہے اللہ کا ذکر کرتے رہے تلاوت قرآن کرتے رہے اور آج تو یوم جمعہ ہے دنوں کا سردار ہے اس میں درودے پاک کی کثرت کرنا یہ زیادہ ثواب ہے تو جو قیامت کے دن مختلف نمازیوں کو گروہ در گروہ جنت کی طرف لایا جائے گا پہلا گروہ جب آئے گا تو ان کے چہرے انتہائی چمکدار ستاروں کی طرح ہوں گے پھر اس نے ان سے مل کر پوچھیں گے تم کون ہو وہ کہیں گے ہم نمازی ہیں پوچھیں گے تمہاری نمازوں کا کیا حال تھا وہ کہیں گے کہ ہم آزان سنتے وزو کر لیتے تھے اور کسی دوسرے کام میں مشغول نہیں ہوتے تھے فرشتے کہیں گے تم اسی کے مستحق ہو پھر دوسرا گروہ آئے گا ان کا حسن و جمال پہلے گروہ سے بڑھ کر ہوگا ان کے چہرے چودویں کے چاند کی مانند چمکتے ہوں گے فرشتے پوچھیں گے تم کون ہو وہ کہیں گے ہم نماز پڑھنے والے ہیں پوچھیں گے تمہاری نمازوں کا کیا حال ہے وہ کہیں گے کہ ہم نماز کا وقت شروع ہونے سے پہلے ہی نماز کے لیے وضو کر لیا کرتے تھے فرشتے کہیں گے تم اسی کے مستحق ہو پھر تیسرا گروہ آئے گا جو حسن و جمال میں دوسرے گروہ سے بھی بڑھ کر ہوں گے ان کے چہرے آفتاب یعنی سورج کی طرح روشن ہوں گے فرشتے پوچھیں گے تمہارے چہرے سب سے حسین ہیں تمہارا مقام سب سے آدھا تمہارا نور سب سے بڑھ کر ہے تم کون ہو وہ کہیں گے ہم نمازی ہیں وہ پوچھیں گے تمہاری نماز کیسی تھی جواب دیں گے جس وقت ہمیں اذان سنائی دیتی تھی ہم پہلے ہی سے مسجد میں ہوتے تھے فرشتے کہیں گے تم اسی کے ہو اب میں کیا کر سکتا ہوں میں کیا کر سکتا ہوں بعض اوقات ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے ایسی آسانیاں فراہم کی ہوتی ہیں کہ مسجد میں پہلے ہی جا سکتے ہیں ہم اگر اللہ نے یہ آپ کو سہولتیں دی ہیں آسانیاں دی ہیں کام کاج کے حوالے سے دیگر معاملات کے حوالے سے ٹھیک ہے مسجد کا رخ کریں اذان سے پہلے ہی مسجد پہنچ جائیں انشاءاللہ دیکھیں پھر تلاوت کا موقع بھی ملے گا ذکر و اذکار کا موقع ملے گا فکر آخرت بھی نصیب ہوگی کچھ سوچو بچار کا موقع ملے گا دعوت اسلامی کے مکتبت المدینہ نے پاکٹ سائز کے رسالے شائع کیے جیب میں رکھ لیا کریں سنت وغیرہ پڑھ لیں تو ایک رسالہ نکال کر پڑھنا شروع کر دیں علم دین بھی حاصل ہوتا رہے گا پھر مزید مسجد جانے والا اللہ تعالی کو وہ امانت پہنچانے کی نیت کرے جسے اللہ کریم نے اس پر حضرت سینا آدم علیہ السلام کی پشت سے نکالتے وقت لازم فرمایا تھا اور اس نے اس پر گواہی دی تھی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے میرا بندہ میری طرف سے فرض کیے گئے عمل کو بجا لا کر ہی مجھ سے یعنی مجھ میرے عذاب سے بچ سکے گا تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں یہ امانت کی ادائیگی بھی پوری کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور یہ اس کے متعلق بھی معلومات اگر لی جائیں تو بزرگوں کی نماز سبحان اللہ امیر المومنین مولانی مشکل کشاک کرم اللہ تعالیٰ وضح الکریم جب نماز شروع فرماتے تو آپ پر کپ کپی اور خوف طاری ہو جاتا جب اس بارے میں آپ سے عرض کی جاتی تو فرماتے کہ یہ اللہ کے فرائض میں سے ایک فرض ہے میں نہیں جانتا کہ یہ مجھ سے قبول کیا جائے گا یا میرے منہ پر مار دیا جائے گا تو ہمیں عبادت بھی کرنی ہے اللہ سے ڈرنا بھی ہے کہ نہ جانے یہ عمل قبول ہوا بھی کرنی دعا بھی کرنی ہے چھٹی نیت مسجد جانے والا اپنی نماز سے مسجد کو آباد کرنے کی نیت کرے تاکہ وہ ان میں سے ہو جائے جن کے ایمان کے اللہ نے گواہی دی جن انعامات کا اللہ نے وعدہ فرمایا ان کے حصول کی نیت کرے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے گھروں کو آباد کرنے ہی کرنے والے ہی اللہ والے ہیں حضرت سید عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بروز قیامت ایک پکارنے والا پکارے گا سورت کی رعایت کرنے والے کہاں ہیں اس وقت موزرین کو لایا جائے گا پھر پکارا جائے گا میرے پڑوسی کہاں ہیں پکارا جائے گا میرے پڑوسی کا ہے فرشتے کہیں گے کون ہے جو پڑوسی ہو سکے فرمایا جائے گا میری اب مسجدوں کو آباد کرنے والے کہاں ہیں تو وہ نور میں ڈوبے ہوئے آئیں گے اور نور کے ممبروں پر بیٹھیں گے تو آج دنیا کی مختصر سی زندگی میں کچھ اپنے اوپر مشقت ڈالیں جی ہاں شیڈول بنائیں دنیا کے سارے کاموں کا شیڈول ہے نماز پڑھنے کا کہاں شیڈول ہے جاتے ٹریفک ہے ہمارا تو ایسے سفر ایسا سفر کریں کہ آپ کو جماعت نہ چھوٹے ایسی کیلکولیشن کریں ایسی کیلکولیشن کریں کہ میری نماز جماعت سے ہی پڑوں گا میں میں اللہ کے گھر کو آباد کروں گا کہ علماء فرماتے ہیں کہ جو اللہ کے گھر کو آباد کرتا ہے اللہ اس کے گھر کو آباد کرتا ہے پھر <سلام> مسجد جانے والا امر مل معروف اور ناہیون علی منکر نیکی کی دعوت دینے برائی سے منع کرنے کی نیت کرے تاکہ اللہ کے ان خاص بندوں میں سے ہو جائے جنہوں نے رضا الہی کی طلب میں اپنی جانیں بیچ دی تو جب بندہ مسجد کے لیے جائے تو کسی ایک کو ساتھ لے جائے چل نماز کے لیے آئے بیٹا نماز کے لیے اپنے بچوں کو لے جائیں اپنے بھائیوں کو دعوت دیں حکمت عملی سے اپنے والد صاحب کو بھی مسجد آباد کرنے والے بن جائیں تاکہ آپ کے گھر سے ہی اتنے نمازی ہو جائیں کہ گھر اللہ کا گھر آباد ہو جائے اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے پھر اسی طرح آٹھویں نیت مسجد جانے والا دنیا سے آثرت خواہش کی تجارت سے تقوی کی تجارت خسارے والے بازار سے رحمت و رضوان کے بازار اور دنیاوی دوستوں سے اخروی دوستوں کی طرف جلد جانے کی نیت کریں بعد مفسرین بلکہ ایک حدیث پاک ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے کے سب سے بہترین جگہ مسجدیں ہیں اور سب سے بہترین لوگ انہیں آباد کرنے والے وہ بندے ہیں جو مسجدوں میں داخل سب سے پہلے ہوتے اور نکلتے سب سے آخر میں ہیں تو اللہ ہمارا دل مسجدوں میں لگا دے. واقعی جو اس وقت موجودہ حالت ہے مسجدوں کی تو مسجد ویران ہے ہمارے گناہوں کے اڈے آباد ہیں اس کو آباد کرنے کا مشن دعوت اسلامی کا ہے دعوت اسلامی مسجد بھرو تحریک ہے اس کا ساتھ دیجئے اپنے روزانہ کے ڈبل بارہ گھنٹوں میں دو گھنٹے دعوت اسلامی کے مدنی کاموں میں پریکٹیکلی حصہ لیجئے نماز پڑھنے کے بعد درس میں شرکت کریں مدرسۃ المدینہ بالغان میں شرکت کریں اسلامی بھائیو سب مل کر چوک درس میں شرکت کریں مسجد کے لیے آتے ہوئے فجر میں صدائے مدینہ لگائیں تو یوں مسجد آباد کریں گے تو انشاءاللہ اس کی برکتیں ہمیں ملیں گی آنے والی نسلوں کو ملیں گی اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے آمین بجا نبی المین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عالمی مدنی مرکز سیدان مدینہ میں ابھی جمعہ کی پہلی اذان کا سلسلہ ہوگا اذان پہلی اذان کا جواب دیں یہ اذان کا جواب دینا بہت کار ثواب ہے ہر کلمے پر دو لاکھ نیکیاں ملتی ہیں جو موزن کہے وہی وہ دہرائیں گے انشاءاللہ شاء تیس لاکھ نیکیاں ایک اذان کے جواب میں ملیں گی اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق قطع